شہید اسلام ڈاٹ کام خالق و کلو سہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق رقط مدثر مزمل کرات قرآن کے بعد تبلیغ قرآن کا حکم پہلے حضرت کو تسلی مقصود تھی اور انذار کیا تھا تب ان تھا اب کیا ہوگا برعکس انحصار مقصود تسلی تبا خلاصہ حکم تبلیغ اصول تبلیغ زاجر معن ذین تخویح وخری اور زاجر قرآن یا مدثر یہ خطاب تانی وہی ہے پہلے کیا تھا جی حضور کپڑا اوڑھے تھے وہ دار الطبا کے اندر مشرقین نے کہا کیا تھا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 اور گھر آ کے کہا اپنی گھر والی کو بی بی خدیجہ تم کو ضمے رونی ضم رونی میرے اوپر کیا کر دو چادہ رو دو یا دس سے رونی دس سے رونی سمجھے ایک واقعہ تو یہ لکھتے ہیں یا یوحل کے بارے میں یا یال مدثر پہلے نازل لیجئے یا مزمل بعد میں آئے اور دوسرا واقعہ لکھتے ہیں کہ چند دن وہی بند رہی وہ صورت اکراب میں نازر ہوئی نا غارحراہ کے اندر اس کے بعد کچھ عرصہ وہی کا رہی بند رہی اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے چلے آ رہے تھے پہاڑوں کے اندر جنگل کے اندر کہ آواز سنی ایسے اسے ادر رہتی آواز رہی ہے اسے دیکھا تو جبریل تھا تاسوئی شکل کے اندر آپ ڈر گئے آپ بھارت تشریف لے آئے تو آپ نے گھر والی کو کہا دس سے رونی دس سے رونی آپ پہ کپ کپ اتاری تھی جیسے ٹھنڈا کی وجہ سے ہوتی ہے کہ میرے اوپر کمبلی اوڑ لو تو یہی اللہ نے فرمایا اے کمبلی اڑنے والے تبلیغ کرو کہا کرو تبلیغ کرو آپ شاید واحد ہو گئے اب کمبلی اوڑ کے سوگو نہیں کتاب تانی یا یو حل مدثر آئے کمبلی اوڑنے والے کم حکم تبلیغ قوم کے نیچے لکھو حکم تبلیغ اور انظر کے نیچے لکھو اصول تبلیغ تبلیغ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اور اصول تبلیغ یہ ہے کہ انظار کو مقدم کرو تبشیر پہ وہ لوگوں کو پہلے کیا کرو ڈراؤ سمجھے جب آ مال شروع کر دے پھر تبشیر ہونی چاہیے انظار مقدم ہے قوم حکم تبلیغ کھڑے ہو جاؤ مستعد ہو جاؤ فاہ نظر اصول تبلیغ پہلے ڈراؤ ان کو و ربا کا فقبر اصول تبلیغ نمبر ایک کیا ہے فہن زیر دوسرا نمبر کیا ہے جی ربا کا فقبر اللہ کی عظمت بیان کرو اللہ کی توحید بیان کرو اور رب اپنے کی عظمت بیان کار اصول تبلیغ نمبر دو یہاں ایک نقطہ سمجھ لیجئے کہ رب کا فکبر ہے نا اس کو سیدھا پڑھو تو رب کا فکبر الٹا مم. کر کے پڑھو کرو الٹا رب کا فکبر ہے یا نہیں جی سیدھا بھی ایسے الٹا بھی ایسے ابھی میرے پاس وقت نہیں کبھی مجھ سے مکمل ایک شعر لکھا لینا مکمل شعر وہ سیدھا پڑھو ایسے الٹا پڑھو دو اسی طرح پورا شعر ہے عربی شیر سمجھ اور رب اپنی کی عظمت بھی اکنکار بس یا پک پتا پتاحیر یہ اصول تبلیغ نمبر کتنی ہے جی تین اپنے کپڑوں کو پاک کر اس کا ظاہری معنی بھی ہے کہ اپنے کپڑوں کو پاک رکھ کے نماز پڑھنی ہے نا جی ہاں یہ ہمارے جو ہے نا جن کو جنٹل مین کہتے ہیں جنٹل مین وہ کیا کرتے ہیں جی پتلون پہنتے ہیں اور پشاق کیا کرتے ہیں کھڑے کھڑے پھر وہ اس اس کرتے اور کو رگڑا دیتے تھے پتلون کے اندر اس کو رگڑتے ہیں کس کے اندر مین ہے ہزاروں روپے کی پتلون پہن گئے ہے پلی اپنے کپڑوں کو جی پاک کر ایک معنی یہ ہے دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنے اخلاق و امال کو پاک کر دوسرا معنی کیا ہے کہ کپڑے جو ہیں اخلاق و امال کپڑے ہے انسان کے لیے اپنے اخلاق و امال کو پاک کر یہ تہذیب اعمال ہے ور ورژف جو یہ نمبر کتنے جی اور نجاست کو چھوڑ دو اس نجاست سے مراد ہے شرک کی نجاست ان مل مشرقوں نہ جس و کو پس چھوڑ دیں یہ اصلاح ہے عقائد عقائد کی اصلاح ہو شر کی نجاست چھوڑ دے ولا تمنم تعلیم اخلاق ولا تمن کا منع تعلیم اخلاق اور نہ احسان کر دو اس نیت سے کہ زیادہ لے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 تو پنجاب کے تحفے لے آتے ہیں ہمارے زہر پیر سے تل چکری لے آتے ہو کیوں لے جاتے ہو وہ جی دنیا داروں کو جو تحفہ دیں گے نا وہ مدرسے کے لیے چند بھی زیادہ دیں گے اور ہمیں بھی ہدیہ دیں گے اس لیے وہاں لے جا رہے ہیں تو یہ ٹھیک ہے یہ نیت صحیح ہے یہی تو ہے نولا تک تک احسان اس نیت سے نہ کرو کہ زیادہ لو ہاں ہاں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 حضرات وہ سارے مدرسے کے پیسے ہوتے ہیں ہمارے تو جاگر نہیں جا. مدرسے کے پیسوں سے وہ دیے لے کے آتے ہیں کمیں دیتے ہیں تو مدرسے کا پیسہ کہنا حلال ہے تمہارے لیے آ. پھر تو لے جاتے ہیں چلتے بالکل مجھے پورا یقین ہے لیا سے یہ یاد کیا کر چلی اور نہ احسان کر تاکہ بہت لے والے ربے کا پس پہلی نمبر کتنی ہے جی چھ بلا تمنن پانچ والے ربے کا نمبر چھ تبلیغ میں تکلیفیں آئیں گی لیکن صبر کرنا اپنے رب کی خوشنودی کے لیے پر صبر کرو یہ کتنی آ جی چھ ہیں اصول تبلیغ آگے پیزا لوک رفی ناگور تخویف اخروی ہے اور انذار عام ہے پہلے کیا تھا جی قوم فا ذک انار یا نہیں اب یہ بھی انار ہے بس جب پھونکا جائے گا کھوکھری چیز میں لاکور کا منع کرو کھوکھری چیز اور جانتے ہو کھوکھری وہ اندر سے اندر سے کھوکھری ہو اور سور جو پھونکے گئے ایسے تڑو تڑو کرے گا اندر سے کھوکھری نہیں ہوگی ایسے ہو جیسے میں نے کیا ہوا ایسے ایسے ہو ایسے نہیں ایسے ہو تو بجدی تو اسی طرح ہے نا یہی کھوکھری چیز ہے وہی سور اصرافیر ایسے ہے پر جب پھونکا جائے گا کھوکھری چیز میں سورہ اسرافیل میں پس یہ اس دن دن بڑا سخت ہوگا کافروں کے اوپر نہ ہوگا آسان یہ تو تھا جی انظار عام آن. پوم فان زر کے ساتھ تعلق ہوا نا انضار عام آن. آگے انظار خاص ہے خلق تو وہی دا تھا جی ولید بن مغیرہ اس کے دس بیٹے تھے اور اس کی جائیداد اتنی تھی کہ اتنی مکے پاک کے اندر کسی کی جائیداد نہیں تھی اور اپنے آپ کو کیا کہتا تھا وحید بن وحید کیا کہتا تھا جی وحید بن وحید کہ میں بھی اکیلا ہوں میری مثال کوئی نہیں میرا باپ بھی اکیلا تھا اس کی کوئی مثال نہیں وہ ولید بن مغیرہ کا پہلے شوق ہوا اسلام قبول کرنے کا لیکن عرب کے جو وڈیرے ہیں نا انہوں نے کہا کر یہ مسلمان ہو جاتے تو تباہی ہے کہ بڑا سردار ہے دنیا دار ہے کہ صرف سردار اکٹھے ہو گیا ہے بابا جی ایک مشورہ کرنے آیا ہوں جی, جی بتاؤ مشورہ یہ ہے کہ محمد جو بات کرتا ہے نا کلام پیش کرتا ہے یہ کیا ہے شیر ہے کہ نہیں شیر بھی نہیں ہے میں خود شاعر ہوں شاعروں کے کلام سنیا شیر بھی نہیں تو پھر کہانت کہیں اس کو بابا جی کہانت بھی نہیں ہے کیونکہ کہنوں کی بات میں نے سنی ہے سارا کوئی تو حضرت آپ ہی فرمائیں کیا کہیں جادو کہیں کہ جادوگر ہے تو نہیں محمد لیکن اس لحاظ سے جادو کہہ سکتے ہو کہ یہ جو کلام پڑھتا ہے نے یہ ڈال دیتی ہے اس میں تاثیر ہے ادھر ادھر دیکھا چہرے دیکھے لوگوں کے تو جادو کا فیصلہ بزرگ نے کر دیا بابا جی نے اللہ تعالیٰ نے بابا جی کو اور اگڑا دیا کہ یاد کرے گا کیا مت دیکھو جی زارمیو من خلاق پہ وہید انظار خاص یہ اسی کے لیے ہے ولید بن محیرہ مخلوم کے لیے چھوڑو مجھ کو ساتھ اس شاس کے جس کو پیدا کیا میں نے وحید وہ کہتا ہے وحید بن وہی باقی ٹھیک ہے میں نے بھی اس کو وہید پیدا کیا وہ جب آدمی پیدا ہوتے ہے ماں کے پیٹ سے اکیلا نہیں آتا نہ مال نہ اولاد ہے نہ جہل تو نیمت نمبرے اور کیا میں نے واسطے اس کے مال پھیلا ہوا میں نے اکیلا پھیلا دیا تو مال بعد میں دیا نیم اتن بارے مال پھیلا ہوا وہ بنین نہ نمبر دو اور بیٹے دیے حاضر باش دس بیٹے تھے وہ محت تو لہو تمہیدہ اور غصہ دی میں نے واسطے اس کے غصہ دی دی مال میں غصہ دی مرتبے میں غصہ دی نعمت نمبر تین سما پھر تما رکھتا ہے کہ زیادہ دوں گا باوجود کہ کفران کر رہا ہے کفران نعمت پھر تمرکتا رکھتا ہے کہ زیادہ دوں گا کل ہر اس لیے کہ ہے ہماری ایتو کا مخالف انید من مخالف سورے انجام اخروی اجمالی آگے تفصیلی آئے گا انقریب چڑھوں گا میں اس کو سعود پہ بھئی سعود ایک پہاڑ ہے دو میں کس میں آگ کا پہاڑ ہوا نا پاؤس پہ چڑھے گا گرے گا چڑھے گا گرے گا چڑھاؤں گا اس کو سعود پہاڑ پہ انحو و وقدرا تفصیل اناد تفصیل انار جب دوسرے مشرق گئے نا بابے کے پاس کہ حضرت کوئی فیصلہ فرماؤ تو سوچنے لگا لوگوں کے چہرے دیکھنے لگا انتا کہ اس نے سوچا وقد ایک بات تجویز کی وتلا کی قدرہ خدا کی مار پڑے اس پہ کیسے تجویز کی پھر خدا کی مار پڑے کہ کی قدرہ کیسے تجویز کی, کی, کی, کی, کی, کی, کی سما نہ پھر دیکھا حاضری ان کے چہرے کو ایسے ایسے دیکھا پھر دیکھا حاضری ان کے چہرے کو سما آباسا پھر تیبری چڑھائی تیبری جانتے نا منہ پہ پھر تیبری چڑھائی وہ باسارا تر شروع ہوا سادو بدھ تھا منہ کی توست تر شروع ہوا سما ہک پھر منہ پھیر لیا واسط برا اور غرور کیا پھر کہنے لگا نہیں یہ مگر جادو ہے جو اوروں سے نقل ہوتا آ رہا ہے کیا فیصلہ دیا انہذا نہیں یہ جی مگر قول ہے بشر کا اللہ نے سکر تو کہتے ہیں قول ہے بشر ہم کیا کہتے ہیں سکر انجام اخروی تفصیلی عنقریب داخل کریں گے ہم اس کو سکر کے اندر سکر بھی جہنم کا چھٹا طبقہ ہے سکر کیا ہے جہنم کا چھٹا وہ بہشت کے درجے اوپر چڑھتے ہیں جہنم کے درجے کا نیچو نیچے چھٹا اس کے بعد ساتوں آئے گا اچھا شکر وہ مادرا کا ماسکار یہ استفام برائے تحویل ہے اور ناکی کے لیے کس چیز نے جتلا تو اس کو کہا ہے سکار لا تو نہ باقی چھوڑتی ہے بات دول کے اور نہ چھوڑتی ہے قبر قبل دخول بھی پکڑ لیتی ہے کس کو مجرم کو اور بادت خول ہی نہیں چھوڑتی رگڑ دیتی ہے الحاط اللہ یہ جلانے والی ہے چمڑے کو جہاں بشار کا منہ کیا کرنا ہے چمڑا جلانے والی ہے چمڑے کو الحت سات اشار اس کے اوپر انیس دروگے ہیں بھائی بڑا سنٹر جیل یا اپنا سپرنٹنٹ جیل کون ہے مالک اور مالک کے ماتحت وہ بھی افسر ہیں یہ کتنے افسر ہیں جی انیس افسر ہیں بڑے بڑے افسر یہ بڑے بڑے افسر ہیں اور نیچے جیلر میلر ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ اس کے اوپر انیس دروگے ہیں اب جب کہا گیا کہ انیس دروگے ہیں تو ابو الشد تھا ان میں بھئی من میں کافروں میں کون تھا ابو الشاد وہ بڑا بہادر تھا پہلوان ہوگا انیس دس کو میں اس کندھے کے ساتھ ایسے مار دوں گا نو کو اس کندھے کے ساتھ مار دوں گا سنجے اور ایک روایت میں کہ سترہ کو میں ماروں گا دو کو تم مار دینا انیس کوئی چیز ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا فرشتے ہیں فرشتے کیا تو انہیں انیس انسان سمجھے ہو اور علاوہ اس کے انیس فرشتے ہیں افسر بڑے بڑے اس کے علاوہ جہنم پہ جتنے فرشتے مقرر ہیں وہ تو اتنی تعداد ہے جو شمار سے بھی کیا ہے باہر ہے بڑے افسر ہیں ان لئے سارے انیس تھوڑے ہیں جی. اور کرنا وما جالنا ازالہ شبو اور نہیں کیا ہم نے اصحاب نار کو دروگے اصحاب نار سمراج کون ہے جہنم پہ دروگے اور نہیں کیا ہم نے دروگوں کو مگر فرشتے انسان نہیں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 یہی لکھا ہو یہی اداد ال سمجھے اور رات میں انجیل جیل میں تاکہ یقین کریں وہ لوگ جو دیے گئے کتاب کو بزداد اللہ آمنو اور بڑھے مومن ایمان کے اندار بلا یرتاب اللہ اور تتیمہ تاکید کے لیے اور نہ شک کریں وہ لوگ جو دیے گئے کتاب کو اور مومن وال یقول اللہ ذینر نمبر دو مطلب یہ کہ اہل کتاب کا یقین بڑھے گا مومنین کا بھی ایمان بڑھے گا لیکن بے ایمان کافیر اعتراض کرتے رہیں گے والے یقون سمراد دو اور تا کہ کہیں وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے نبھاتی اور کافی کس چیز کا ارادہ کہ اللہ نے ساتھ اس مثال کے فرمایا ہاں ہاں اسی طرح گمراہ ہے اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے تم جیسے ضدی مطرف اور ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے منیب کو ہلا بتوا وما جال میں جروط رکھے کا اللہ یہاں فرما دیا کہ دروگے کتنی ہیں جی انیس افسر لیکن اس کے علاوہ دیکھو کہ نہیں جانتا تیرے رب کے لشکروں کو مگر وہی اللہ ہی لانتا ہے اور اسے آپ ہیں وما ہی اللہ ذکر بشار اور نہیں یہ سکر مگر نصیحت ہے کس کے لیے بشار کے لیے بشار اس کا نام کیفیات سن کے نصیحت حاصل کرتے ہیں کلّا شواہد ثبوت قیامت آ رہی تھی قیامت کا منظر تھا تو آپ فرماتے شواہد ثبوت قیامت کیا مت آنی ہے کلّہ بعض جگہ کلّا ردیا ہوتا ہے بعض جگہ کلّا کیا ہوتا ہے حکا ہوتا ہے کیا یہاں دونوں بن سکتے ہیں پختہ بات ہے یا ہرگز نہیں ان قیامت کے منکر نہ بنو قسم ہے چاند کی اور رات کی جبکہ کیا کرے جی پیش دے اور قسم ہے صبح کی جبکہ کیا ہو جائے روشن ہو جائے ان دستار بے شک وہ شکر جو ہے نا البتہ ایک ہے بڑی مصیبتوں میں سے ایک ہے بڑی مصیبتوں میں سے بھائی سکر بھی قیامت کے دن سامنے آئے گی نا اب دیکھو کسمے کتنی اٹھائی گئی ہے جی اچھا جی ڈبلو ڈبلو شہید کا مرجہ سکر بھی بن سکتا ہے اور قیامت بھی بن سکتی ہے سا آج. دیکھ دونوں بن سکتے ہیں یہ چاند کی قسم کیسے مناسب ہے ذرا غور کرو چاند پہلے بڑھتا تھا ہے نا پھر کیا ہوتا ہے کم تو ہماری زندگی اب کیا بڑھتی گئی پھر کیا کم ہوتی گئی مر گئے تو یہ علامت نہیں ہمارے اوپر کیا نہیں ہے موت جب موت گئی تو رات آ گئی ہمارے لیے کیا عالم برضا کی رات آ گئی ہاں جیسے رات کو سوتے ہیں وہاں سوتے رہیں گے اور رات کے بعد کیا آتی ہے صبح آتی ہے صبح سے رات کیا ہے قیامت ٹھیک ہے نا یہ چاند ہماری زندگی ہوئی رات اعلی میں ہوا صبح کیا ہوئی قیامت بے شک وہ سکار یا قیامت البتہ ایک ہے بڑی مصیبتوں کی ڈرانے والی واسطے بشار کے لمن شاہ آگے تعمیم ہے یعنی جو چاہے تم میں سے یہ کہ آگے بڑے خیر میں پیچھے رہے ہر رے کو ڈراتی ہے آگے بڑے خیر میں اویت آخر پیچھے رہے خیر سے کلو نفسن بما کا سبق رہی تخویف اخروی کل و بما کا سبت رہی ہر جی اپنے کاموں میں پھنسا ہوگا کیا مت کے دن جتنی نفس ہوں گے جتنی جی ہوں گے مخلوق اپنے کاموں میں پھنسی ہوگی گرفتار ہوگی اپنے کام میں وہ برے کاموں میں برے کاموں میں پھنسے نہیں ہوں گے یہ ہے کلو نفسن ہر جی اپنے کاموں میں پھنسا ہوگا اللہ صاحب المین مگر یہ نہیں پھنسے ہوں گے یہ رہا ہوں گے بشارت صاحب زمین کے لیے جن کو دائیں ہاتھ میں آمالنا نہ لے گا ہم فی جنات ہم مقدر ہے وہ کس کے اندر ہوں گے جی باغات کے اندر بیشتوں کے اندر ایک دوسرے سے سوال کریں گے نہ ایک دوسرے سے نہ خود مجرمین سے سوال کریں گے یہ سوال توبیخ ہے وہ تو باغات کے اندر ہوں گے اور سوال کریں گے توبیقاً مجرمین سے وہ سامنے مجرم نظریں گے دو کے اندر اللہ دکھائے گا کیا سوال کریں گے ما اللہ کا تم کس چیز نے داخل کیا تم کو جہنم کے انداز قال الجواب مجرمین مجرم جواب دیں گے کہ لم نقم المسلی نہ تھے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نمبر اے نہ تھے ہم نماز پڑھنے والوں میں مطلب یہ ہے کہ ہم نے ایمان نہیں لایا تھا ایمان لاتے تو نماز پڑھتے یہ مطلب ہے وہ لم نقل حتم نمبر دو اور ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے وہ نمبر تین یہ سب ان کے اوصاف علامات ہیں اور تھے ہم مشکہ کرتے تھے ساتھ مشقرہ کرنے والوں کے قرآن کے خلاف دین کے خلاف باتیں کرتے وہ کنڈا یہ کتنی تھی نمبر چار اور تھے ہم تقسیب کرتے تھے ساتھ دن جزا کے یہاں تک موت. کہ آ موت یہ سب ان کے علامات ہیں اوصاف ہیں سمجھے ماتن پوہم بس نہ نفع دے گی ان کو شفاعت کس کی شاپ مطلب ہے سفارش ہو گئی نہیں نفع کا مطلب یہ کہ ہوگا ہی بس یہ تو میرے عزیز کیا ہوا جی کیا تھا جی ایک نق من المسلم میں کہا تھا جواب مجرمین اور جواب مجرمین کا کہ یہ لکھ دو تو اچھا ہے اسباب عذاب اسباب عذاب ہیں یہ مجرمین جواب دیں گے کہ یہ علامات ہمارے اندر تھی اور یہ اسباب عذاب ہیں یہ کتنی ہے جی اسباب عذاب چار بیان کیے نا اچھا آگے فمال منی تز کیا تھا مورزین زجر ہے مورزین ان القرآن کو جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں نا ان کو زجر مورزین ان القرآن کو زجر پس کیا ہے واسطے ان کے تص کے راستے قرآن کی نصیحت سے اراض کرنے والے ہیں پس کیا ہے واسطے ان کے کہ قرآن کی نصیحت سے کیا کرنے والے ہیں ایسے اراز کرتے ہیں کان نہ مستن فرا گویا کہ وہ گدھے ہیں وحشی ہومور گدھے مستن فرا وحشی بھائی ایک گدا ہوتا ہے ادھر جو تمہارے شاعروں کے اندر بستوں میں ہے اور دوسرے گدے کون ہوتے ہیں ویشی ہوتے ہیں ماروائے اور تمہیں دیکھیں تو خوب دوڑیں گے وہ انسان کے سامنے نہیں کھڑے ہوتے تو جو لوگ قرآن سے نفرت کرتے ہیں یا قرآن سننے کی طرف توجہ نہیں کرتے ان کو اللہ نے کیا کہا, کہا؟ گدہ خوان کیا احترام سے کہیں نہ خان گویا کہ وہ گدھے ہیں ویشی ہیں شیر سے شیر آواز کرے نہ بلکہ ارادہ کرتا ہے ہر مرد ان میں سے ہاں یہ ان کی تردید کی گئی گئیر بھی آ ان کی تردید بھی ہے وہ یہ وہ پہلے آپ پڑھ چکے ہو وہ کہنے لگے ہم ایمان نہیں لائیں گے لوتا مسلم یا رسول اللہ پڑھا تھا ہمیں بھی کتابیں ملیں صحیح ملیں جانے اللہ کے رسولوں کو ملتے ہیں تو اللہ تعالی واہ وا, تمہارا منہ بھی بڑا اچھا ہے کہ تمہارے پاس نازل رسول نہ بل بلکہ ارادہ کرتا ہے ہر مرد ان میں سے یہ کہ دیا جائے کیا صحیف کھلے ہوئے کہ ان کے پاس کتابیں نازل? کل لا کلکل نہیں ہو سکتا بلا بل كاق الآخرا حقیقی سبب یہ ہے اعراض کا سبب حقیقی برائے اعراض یہ جھوٹ بدتے بہانہ ہے حقیقی سبق یہ ہے کہ بلکہ نی اندیشہ ركھتے آخرات کا منكر ہے آخرت كے كلّا ان تذكرا ترغیب للقرا پختہ بات ہے کہ بے شہ یہ قرآن كامل نصیحت ہے بس جو شخص چاہے یہ نصیحت حاصل كرے لیکن ہما یسکرون نئی نصیحت حاصل کر سکیں گے مگر یہ کہ اچھا چاہے اللہ بھئی اللہ توفیق دیتا ہے نا تب نصیحت حاصل ہوتی ہے اور نہ نصیحت قبول کریں گے مگر یہ کہ اچھا چاہے اللہ و آل و و آل المغفرا ایک عالم میرے پاس آیا کہ بالی صاحب یہ اہل التقوی و اہل المغفرہ کا معنی بتاؤ بزرگ تھا بوڑھا تھا میں نے کہا آلو تکوا کا معنی یہ ہے ہو ہو و میرے منہ کی طرف کہنے لگا ہے تو میرا میں تیرا امتحان لینے آیا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ وہ پسرا ہے تو امتحان ہو بوڑھا کے بزرگتا ہے میں نے کہا میں پاس ہو چکا ہوں یا نہیں پاس ہو چکا کہنے لگا دعائیں کرتا ہوں تیرے لیے سمجھے بھائی آہل و تکوا کا ذہری معنی کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آہل و ہے آہل و تقوا خدا ہے یا ہم ہیں کوئی و تکوا تو ہم ہیں آہل ڈرنے کے خدا ڈرتا ہے کسی سے کہا متقیہ ڈرنے والا تو یہ اشکال ہے اس کا آہل تقوا کا تو اس لیے میں نے کہا ہوا آہلو یو تک آ اللہ تعالیٰ اعلی اس بات کا کہ اس سے ڈرا جائے کیا اس سے ڈرا جائے بآ اللہ پھر جو ڈریں گے تو اللہ آلہ اس بات کا کہ ان کی کیا کر دے بخش کر دیں یہ مانا ہے چلو